الحمد لله والصلاة والسلام عنا أما بعد فأعوذ بالله من الرحمن الصلاة والسلام عنا يا رسول الله يا حبيب الله الصلاة والسلام من رسول ئنیا نبی وَعِنَا آلِكَ يَا نور اللَّهِ سن چودہ سو پینتیس سن ہجری کی رمضان المبارک کی چھبیسویں شب کی مبارک گھڑیاں الحمدللہ ہم گزار رہے ہیں ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک کی چھبیسویں شب ہے اور الحمد للہ بابرکت سعتوں بابرکت راتوں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں پر نیکی میں نیکی نیک لوگ جو ہیں پرہیزگار لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کی رضا حاصل کرنے کا سامان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی خوب خوب اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کی نعمت اعلیٰ ہمیں عطا فرمائے مدنی مذاکرے کا سلسلہ اور مدنی مذاکرے سے پہلے تیاریوں کا غلغلہ اس میں آپ کی بھی شیئرنگ ہے آپ کی بھی شرکت ہے بزری مدنی چینل اور یہ تیاریوں میں آپ کو شریک کرتے کرتے ہیں مختلف گوشہ ہائے علم دین سے موتی چنتے چنتے ہم مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل کا الحمدللہ فیض عام لٹاتا علم دین سے مالا مال سلسلہ ہے جام ملتے ہیں تو حسبِ معمول پہلے تیاریوں کے حوالے سے مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں جو ہم آپ کی خدمت میں مدنی پھول پیش کیا کرتے ہیں تو آج کا مدنی پھول حضرت احنف بن قیس رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے بلکہ ان سے پوچھا گیا تھا تو ان کا جواب جو ہے یہ بہت پر حکمت ہے تو ہم یہاں سے آغاز کریں گے وہ نبے شریف میں ہے یہ تو دل کے کانوں سے سنیے حضرت قیس قیصۃ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کی جانب سے اپنے بندوں کو دی گئی سب سے اعلی نعمت کون سی ہے سب سے اعلی نعمت جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کو دی گئی ہے وہ کون سی ہے پتہ کیا جواب دیا فرمایا تبعی عقل طبعی عقل یہ کیوں اب اس کی وضاحت میں عالم صاحب لکھتے ہیں کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے یہ جو ہے نا تبئی عقل کیوں اس کے باعث شرعی احکام کی معرفت سے قبل ہی انسان بے شمار بری چیزوں سے ان کی برائی محسوس کر کے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی یہ ایسی مبارک عقل ہے ایسی مبارک نعمت ہے کہ معرارفت سے پہلے ہی برائی کی پہچان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے اس نورانی عقل کی برکت سے وہ پہلے ہی برائی سے اس کا دل کھنچ جائے گا بچ جائے گا وہ ایسی زبردست نعمت ہے اب پوچھنے والے پھر عرض کی اگر یہ عطا نہ کی گئی ہو تو فرمایا تو ادب صالح اچھا ادب یہ ہونا چاہیے پھر پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر فرمایا ہم ذہن و ہم طبیعت ساتھی تو ایسا مبارک دوست جو مل جائے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے پھر پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ ہو تو یعنی سب سے پہلے طبی عقل ہے پھر یہ نہ ہو تو ادب سالے ہونا چاہیے بندے کے اندر یہ بھی نہ ہو تو ہم ذہن و ہم طبیعت ساتھی ہونا چاہیے یہ بھی نہ ہو تو پھر فرمایا تو اچھی بری بات کی نگہبانی کرنے والا دل یعنی ایسا بیدار دل ہو اللہ تعالیٰ نصیب کرے ایسا پر نور دل ہو کہ اچھی اور بری بات کی نگہ بانی کر سکتا ہوں اے کاش اللہ نصیب کرے ہمیں عرض کی گئی اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو فرمایا تو پھر طویل خاموشی کفل مدینہ عرض کی گئی اگر یہ نعمت بھی نہ ملی ہو تو فرمایا تو پھر موت کا حاضر ہو جانا یعنی پھر مر ہی جائے دنیا سے ہی چلا جائے تو یہی اس کے حق میں بہتر ہے یعنی بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر وہ ایسے گناہ کرے گا اور اس طرح کی زندگی گزارے گا کہ آزمائش دنیا آخرت کے حوالے سے آزمائش میں مبتلا ہونے کا اندیشہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی عز وجل یہ اعلیٰ ترین نعمتیں ہمیں عطا فرمائے طبی عقل نصیب کرے بے ادب صالے کی دولت ہمیں احکاش ملے ہم ذہن و ہم طبیعت ساتھی عطا ہو اچھی بری بری بات کی نگہ نگہ بانی کرنے والا خیال لکھنے والا ایکش دل ہمیں مل جائے اور طویل خاموشی قفل مدینہ ہمیں نصیب ہو جائے اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا مدنی پھول حز معمول اب ہم چلیں گے ہمارا مدنی عملہ جو کوششیں کرتا ہے جو ایفٹس کرتا ہے اور جو ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائی مدنی ہمارے دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران اسلامی یہ جو ترکیب میں ہوتے ہیں ہمارے جب انہیں جدول ملتا ہے مدنی مذاکرے کا خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں ایفٹ کرتے ہیں تو آج بذریعہ بی وین مدنی مذاکرے میں پھول نگر بھائی پھیرو ضلع قسور پنجاب پاکستان پاک ارشدی کابینہ یہاں کی شرکت ہے انشاءاللہ اور بذریعہ انٹرنیٹ یعنی آن لائن بدنی مذاکرے میں جو ہمارے اسلامی بھائی شریک ہوں گے یہ ہیں لطیفہ باد نمبر چار زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام اسلام سندھ پاکستان پاک حامدی کابینہ ان شاء اللہ تعالیٰ عز تو یہ دونوں اسلامی بھائی انشاءاللہ شاء اللہ ان سے بھی ہم آپ کی بات کراتے ہیں ان علاقے کے اسلائی بھائیوں سے دیکھتے ہیں یہاں تیاریوں کا کیا احوال ہے تو پہلے کہاں جانے کی نیت ہے مدینہ آپ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں ایفرٹ کر رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے آپ لوگ کوششیں کریں انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی یہ جو ہے تیاریوں کی ترکیب مکمل ہو جائے مجھے ارشاد فرمائیے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم جو ہے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہ تیاریاں آج شیئر کرتے ہیں اور آج تو الحمدللہ للہ چھبیسویں کی مبارک شب ہے تو یہ بھی اس نسبت سے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کچھ عرض کرتا ہوں وہ بزرگوں نے لکھا ہے یہ ہوتا ہے نا جوہری تو وہ ایک بار میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب تھے انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے ایک بار انہوں نے مٹھی کھولی اور مجھے فرمایا کہ یہ کیا ہے تو میں نے دیکھا وہ دیکھنے سے تو ڈائمنڈ لگ رہے تھے کہ ڈائمنڈ ہیں ہیرے ہیں تو کہنے لگے اچھا کتنے کے ہوں گے اب مجھے کیا پتا کتنے کے ہوں گے میں تو یعنی کہ پہلا اتفاق تھا میں نے بھر اندازہ بتایا کہ اتنے کے ہوں گے جب انہوں نے قیمت بنائی بتائی تو وہ شاید دس گنا زیادہ تھی تو میں حیران ہو گیا اتنی سی چیز اور اتنی زیادہ مہنگی اور اتنی قیمتی تو پھر دلچسپی پیدا ہوئی دو چار میں نے سوالات ان سے کیے تو ان کا کام جو وہ جوہری تھے ان کا کام ہی جو ہے وہ قیمتی پتھروں کی خرید و فروخت کرنا تھا تو یعنی میں دیکھتا تھا انہیں یعنی دین کے کاموں میں بھی الحمد وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک تھے اور دین کے کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ماشاء اللہ ان کا اندر جذبہ تھا قرآن کے حوالے سے بہت جذبہ تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک تھے اور مختلف مدنی کاموں کی میں اپنا اپنا جو ان کا مزاج تھا جو ان کا جن سلام کی صلاحیتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی تھی حصہ ڈالا کرتے تھے تو لیکن ٹائم ان کے پاس ہوتا تھا وافر مقدار میں اور اس ٹائم کو وہ استعمال بھی کرتے تھے اور ماشاء اللہ ذکر و ازکار اور قرآن وغیرہ کی تلاوت و نوافل میں بھی ان میں بھی ان کو میں دیکھتا تھا یعنی وقت ان کے پاس ہوتا تھا تو بظاہر ان کا جو کام تھا وہ مشقت اور محنت والا نہیں تھا لیکن آمدنی ان کی اچھی تھی ظاہر ہے تو بزرگوں نے بھی اس طرح لکھا یہ جوہری ہوتا ہے یعنی اس کی محنت ظاہری طور پر دکھ رہا ہے تو کم ہوتی ہے محنت کم ہوتی ہے اور ریٹرن ہوتا ہے منافع ہوتا ہے نفع یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کا شعبہ ایسا ہے اس نے چنئی شعبہ ایسا ہے دوسری طرف اور مثالیں بھی دی ہیں بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ جان توڑ کر محنت کرنی پڑتی ہے اور جان توڑ کر جب محنت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جو اسے مزدوری ملتی ہے معاوضہ ملتا ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کم ہوتا ہے تو اتنی زیادہ جسمانی مشقت کے باوجود بھی محنت کے باوجود یہ وہ نہیں کما پاتا جتنا میں نے پہلے والی مثال ہے اس کی جو کمپیریجن جو ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے تو جو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے مند لوگ ہوتے ہیں دل بیدار ہوتا ہے ان کا کہ وہ اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں اس طرح کا ان کا انداز ہوتا ہے اور وہ ایسی چیزیں پہچان جاتے ہیں کہ جسمانی طور پر شاید جو ہے نا اتنی مشقتیں نہیں ہوتی ہوں گی اتنا ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہوگی فزیکلی اور لیکن الحمدللہ ان نیکیوں کی برکت سے وہ ڈھیر و ڈھیر جو وہ اجر و ثواب کمانے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جاتے ہیں انت. تو وہ ان میں جہاں بہت ساری جیسے علم دین ہے مثال کے طور پر علم دین حاصل کرنے میں ابھی میں نے یہ فرمان آپ کی خدمت میں حکمت کی بات تھی عرض کی اب یہ آپ نے سنی اچھی اچھی سے اخلاص سے جس نے سنی ہوگی اجر ملے گا اور اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے یہ ملے اس میں ظاہری طور پر آپ مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں تو اتنی مشقت نہیں ہو رہی ہوگی لیکن اگر مثال کے طور پر کسی نے دو سو نفل پڑھنے تو دو سو نفل پڑھنے میں جسمانی طور پر اس کو اچھا خاصا انوالو رہنا پڑے گا اپنے بدن کو مشغول رکھنا پڑے گا تو جہاں ان بہت ساری نیکیاں ہیں آسان نیکیاں ہیں ان میں ان آسان نیکیوں میں ایک نیکی بزرگوں کا نیک لوگوں کا تذکرہ بھی شمار کی جاتی ہے تو جب نیک لوگوں کا تذکرہ ہو تو اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے رحمت برستی ہے تو نیک لوگوں کے تذکرے میں بھی ذوق و شوق سے شامل ہونا چاہیے کرتے رہنا چاہیے میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیوں آج یہ مدنی پھلاب کی خدمت میں پیش کیا جی زمزم نگر ریڈی ہو گیا ہے جی زمزم نگر پہلے چلتے ہیں اور ملائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہمارے مدن حیدرآباد زمزم نگر کے اسلامی بھائیوں کو بذریعہ مدنی چینل جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ احلن مرحبا اللہ تبارک و تعالیٰ از وجل آپ کو دونوں جہانوں میں آسانیاں دے خوب خوب برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے الحمدللہ للہ آج ہماری جو انٹرنیٹ کی ٹیم ہے مدنی چینل کا جو مدنی عملہ ہے یہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہے اور آپ کو بھی جدول ملا مل چکا ہے اور آپ نے ظاہر کوششیں بھی کی ہیں ان کوششوں کا احوال ہم آپ کی زبان سے پہنچانا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین تک جی الحمدللہ آج کے مدنی مذاکرے میں مضریا انٹرنیٹ انشاءاللہ اللہ حاضری کا سلسلہ ہے اور, اور تیاری بھی کی گئی ہے بھرپور طریقے سے اچھا انشاءاللہ شاء انشاءاللہ ان شاء اسلامی بھائی تراویے سے فارغ ہو کے قافلے بنا بنا کر انشاءاللہ اللہ چار نمبر کے اس کی جیتی ہمارا گاؤں میں انشاءاللہ اللہ تشریف لانے والا ہے جی جی تو جو جگہ منتخب کی ہے اس کیسٹی فل ہو جائے گی گنجائش بھر جائے گی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ ان کافلوں کا کوئی حوال تو سنا ہے گلغلہ مچایا ہوگا ان اللہ نے ماشاء اللہ مدن کی تیاری ہے چال رات کو انشاءاللہ شاء ہماری پوری کابینہ سے انشاءاللہ شاء اسلامی بھائی اللہ نے چاہ تو اللہ کے رام میں سفر کریں ریئلی ماشاءاللہ اللہ مرحبا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت برکتیں عطا فرمائے اچھا یہ بتائیے کہ علم دین کی جو دیگر الحمدللہ اس موقع پر دعوت اسلامی اہتمام کرتی ہے پھیلانے کے مسلمانوں کو علم دین پڑھانے سکھانے کے مثلا تربیتی کورسز ہیں مختلف اس طرح کے مدنی قافلوں کے ساتھ ساتھ جو ترتیب دیے جاتے ہیں ترکیب ان کی بنائی جاتی ہے اس حوالے سے کیا آپ لوگوں نے تیاریاں کی ہیں اس کے بعد الحمدللہ ہمارے ہم جدید کابینات میں بھی ترسر روزہ تربیت کورس شروع ہو رہا ہے اس میں بھی ان شاء اللہ ہمارے دس روزہ تیس روزہ متقب اسلامی بھائی ان شاء اللہ اس میں بھی داخلے لیں گے مرحبا اکتالیس دن کے مدنی قافلہ کورس میں بھی اور جامعت المدینہ کی بھی داخلوں کی بھرپور الحمد للہ جاری جی جی مرحبا مرحمن اچھا یہاں بابل مدینہ میں جو تیس دن کا اعتقاف ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو پرانی کوششیں کی کتنے اسلامی بھائیوں کو یہاں بھیجا تھا آج موقع مل گیا ہے تو اس کا بھی اظہار کر دیجیے سے کم دو کے لگ بھگ اسلامی بھائی اور باپا میں تیس کے احتکاب کی سادت حاصل کی مرحبا مرحبا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کی محنتوں کو کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جس اسلامی بھائی نے سنتوں کی خدمت میں دین کی ترویج و اشاعت میں جس طرح سے جو جو بھی کوشش کی ہے اللہ تعالی از سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ عالی میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمارے لیے ان کوششوں میں برکتیں رکھیں اور ہمیں بھی دین کا کام اخلاص اور استقامت تیزی سے کرتے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آپ کا حال تو مارے دوسرے اسلامی بھائی نے بھائی پھیرو کے اسلامی بھائی نے بھی سن لیا ہوگا اور مدری چینل کے ناظرین نے بھی سن لیا ہوگا ہمارے سا... سوال بھی ان کے علم میں آ چکے ہوں گے تو اب ہمیں ادھر لے جائیے اور ان کے بھی جوابات ہمیں سنوا دیجئے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی جناب مدری مذاکرے کی تیاریوں کا حوال الحمدللہ اسلامی بھائی پورے یہ قریب کے شہروں سے الحمد تشریف لا رہے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے ان شاء ان قریب ہی پنڈال بھر جائے گا اللہ کی رحم اللہ مدنی قافلے انشاءاللہ مدنی قافلے انشاءاللہ چاند رات کے لیے اسلامی بھائیوں نے اپنی نیتیں پیش کی ہیں چاند رات کو بھی سفر کریں گے انشاءاللہ 63 دن کا جو ہمارا تربیتی کورس ہو رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہماری کبھی نات میں ہر کبی میں انشاءاللہ 63 دن کا مدنی کورس شروع ہوگا اللہ اللہ اللہ تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے اسلام میں انشاءاللہ برپور اس میں شرکت کریں انشاءاللہ تعالی عز اللہ تبارک و تعالیٰ عز و آپ نے آپ گی بھی کوششیں قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں جس جس اسلائی بھائی نے جس طرح بھی ایفرٹ کی ہے کوشش کی, کی ہے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کوششیں مقبول و منظور ہوں ہمیں بھی دین کا کام اخلاص اور استقامت سے کرتے رہنے کی توفیق ملے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے بھی راضی ہو جائے آپ بھی نیت کر لیجیے مدنی مذاکرے میں اول تو آخر شرکت کی اسلامی آنے والے اسلامی بھائی پر انفرادی کوششوں کی اور اول تو آخر ساتھ رہیے انشاءاللہ شاء اللہ از وقت مناسب پر امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہوں گے یہاں پر اور اپنے علمی اور پر حکمت ملفوظات سے انشاءاللہ شاء اللہ از حاضرین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے ملفوظات سے نوازیں گے تو اس میں بھی آپ ساتھ ساتھ شامل رہیے گا اپنا دامن موتیوں سے بھرتے رہیے گا تو انشاءاللہ مدری اللہ مذاکرے میں شامل رہیں پھر اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب لائن پر تشریف لے آئے ہیں چلیں جی جو شائقین علم فقہ ہیں وہ مستعد ہو جائیں فعال ہو جائیں اور ہم آپ کی خدمتیں پیش کرنے لگے ہیں آپ کا سوال اور دار اہل سنت کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دھنو جہان میں بلند رکھے ماشاءاللہ اللہ آپ کی آواز سنی دل خوش ہو گیا کیا حال فعال مفتی صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حال ماشاءاللہ رب العالمین ہرالعالعالعالعالعلوم اللہ حال آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں اور یہ اجازت بھی چاہوں گا کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کی خدمت میں ہم پہلا سوال بڑھائیں اتنے سوکھے سوکھے انداز میں سوال چلائیں گے آپ آگے جی کیا فرما رہے ہیں میں نے کہا آج آپ اتنے سوکھے سوکھے انداز کل چلائیں گے اللہ اللہ جی آج تو انشاءاللہ جھوم جھوم کر ہی چلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں دے آپ سب سے پہلے تو ہمیں سنت کی اجازت کا دن ہے اللہ آپ کو عمارت ہو الحمد کو الحمدللہ اللہ جی اب آپ کریں ان اگر آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کروں گا انشاءاللہ اور امید ہے کہ اس کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین کی ذہن سازی ہو جائے گی انشاءاللہ جی پہلا سوال جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھیجا ہے یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں میرا نام حسن ہے میں جیت سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ستائیس میں کی رات یہاں پر یو لوگ پر جو ہے شب قدر کی رات مناتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر عیدی دو کئی دفعہ تو مطلب تین بھی ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو شبِ قدر کی رات ہوگی وہ کون سی والی رات ہوگی اگر دو کچھ مساجد جو ہے وہ ایک دن پہلے ہیں تو دوسرے مساجد دوسرے وہ اگلے دن ہے تو اس لحاظ سے شبِ قدر کی رات ہم کس دن جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی ابھی لے لیتے ہیں مفتی صاحب سے جواب ان شاء اللہ آپ تیار ہو جائیے سمجھنے کے لیے جی ان کا سوال بڑا ہی یہ کہ ہے بہت ہی خاص جگہ کے متعلق ہے جی جی تھوڑا سا کر دوں لبائک لبائک میں چاہ مختلف جگہوں پر مختلف, مختلف, مختلف تاریخوں میں جو ہے وہ شبائیں قدر آتی ہے ٹھیک ہے جیسے آج جو ہے وہ ہارمین طیبین میں شب قبر منائی جا رہی ہے ستائیسویں شب ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ چاند دیکھا گیا ہو کل ہوگی ٹھیک ہے ابھی یہ ہے یورپین ممالک سے تو ان کے ہاں یا اور بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی پاکستان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں عربی اپنے ملکوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے مثال دی کہ ہمارے ملک میں بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں روزانہ چل رہی ہوتی ہے شریک اگر آج یہاں اور کل یہاں اور پرسوں آر وہ تو غلط ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ہی ملک کے اندر تین تین طریقے کا نظام اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے صحیح وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نمائندہ مسلمانوں کی جو ہے وہ کمیٹی بنائیں کوئی مجلس بنائیں وہ حکومت سے مدد لے وہ مدد جو ہے وہ لے کر سا، سائنسیز آئے سارا لے کر رویت کی کمیٹی بنائی جائے روہیت اگرال کی طرف پر اور وہ چاپ دیکھنے کے لیے تگو دکھے جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ دوبین وغیرہ فراہم کر دیتی ہے اور انہیں موقع فراہم کر دیتی ہے آپ ہی دیکھنے تو اس طریقے سے مسلمان ان ملکوں میں بھی کوشش کریں گے بڑی طرح سے آباد ہے تو ہر جگہ کے رہنے والے خاص طور پر ہر ملک کے رہنے والے جدا جدا کوشش کریں یہ لازمی ہے تو थीक, थीक. یہ جی نظام ہو جائے گا تو ان کا سوال ہی ختم ہو جائے گا صحیح. لیکن دوسرا سوال اب بھی باقی ہے جی. کہ اب دو ملکوں والے جو ہے وہ الگ الگ نظام تو چلتے ہیں قضا اور شہادت پر زیادہ بار دار و مدار ہوتا ہے اور اس حوالے سے گنجائش تو ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ چاند دیتا ہے اور کی شہادت دوسرے ملک نہ پہنچے ہو تو وہ لوگ اپنے شہادت پر فیصلہ کریں اصل دار و مدار شریعت کا اس بات پر ہے کہ جو جہاں ہے اس کے مطابق ہی جتنے بھی دن کے حکام ہیں چاند کے تعلق سے وہ وہیں کے اعتبار سے نافذ ہوں گے پہلا رمضان نے یہاں ہو گئی مطلب کا فیصلہ آ گیا کہ جناب رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے اگرچہ کسی اور ملک میں اس طرح کا ایران ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ ان کا معاملہ ہے یہ چاند کے حساب سے جو جہاں ہوگا وہیں کے اعتبار سے افطاری وہیں کے اعتبار سے سہری اور اب چونکہ اللہ بارے مطالعہ نے اس شب کی عظمت بین فرمائی ہے اسی طریقے کی شب برات ہے پھر شب برات اور شب قدر سے بڑھ کر چاند اور عید کا معاملہ ہے hmm. کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور نظر نہیں رکھا تو بھی پرابلم hmm. رمضان کا جو ہے وہ مہینہ پورا ہو گیا اور نہیں ہوا اور عید منا لی تب بھی پرابلم hmm. جب یہ معاملہ جو ہے اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ کی رحمت بہت ہوتی ہے جہاں جس ملک میں شب برات ہوگی وہیں مطابق جو ہے ان ملک رہنے والوں کو خدیلا ماشاء اللہ بہت تفصیلی اور ڈیٹیل سے آپ نے جواب بتا فرمایا ہے اگلا کو پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اچھا اٹلی سے رہا ہوں بوریلے سے پوچھنا تھا علمام صاحب امام صاحب کے پیچھے وہ سلام پہلے پھیرتے ہیں دوسرے لوگ بعد میں پھیرتے ہیں اسلام یہ پوچھنا یہ صحیح ہے کہ امام کے صاحب المام صاحب کے پیچھے سلام پھیرنا چاہیے صاحب آپ کی سمجھ میں آ گئے کونوں نے پوچھا ہے کہ سلام پھیرنا امام کب سلام تیرتے ہیں جی جی سلام کب چاہیے اوکے ایسا تو نہیں کریں گے کہ امام جب دونوں سلام تھیرتے پھر مختدی سلام تھیرے ایسا نہیں کریں گے بلکہ یہ ہے کہ جب امام پہلا سلام پھیرے اس کے بعد مختلف سلام پھیرے گا جب سلام پھیرے تو پھر جو ہے وہ دوسرا سلام پھیرے گا اگر کسی نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیا جب بھی مہمان ادھر ہو جائے گی hmm. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام سلام کہہ لے اس کے بعد جو ہے گفت بھی اپنا السلام شروع کرے اوکے ٹھیک اچھا لیکن صاحب اس میں اتنا ڈیلے کر دینا کہ وہ دوسرے سلام کا آواز کر دیں یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے کسی کی طرح ٹھیک جزاک اللہ خیرن نیکسٹ کوشچن پلیز اگ... اگلا کوشچن السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آہ... میں آہ... باول محمد مدینہ سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ کہ میں میرا مکان ہے تین منزلہ تین, مزل... تین آر سی سی ہیں اور اس کے اوپر دو کمرے بنے ہوئے ہیں اور دو آہ... فلور جو ہے میں نے کرائے پہ دیے ہیں اور اس کا کرایہ آ رہا ہے چھبیس ہزار تو اس کی زکوٰۃ میں کس طریقے سے ادا کروں گی اوکے جی مکانات ہیں کرایے پر ہیں زکات کیسی دی جائے گی بہت کرائے پر جو مکانات چلتے ہیں ان مکانات پر زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے چلیں گا ماشاء اللہ کنفیوژن ہی دور ہو گئی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اگلا کوشچن بھی پیش کر دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مشتاق ہے اور میں ابو دبی کے شہر الرویز سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ اگر ایک امام نماز پڑھانے کے دوران بھول جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو مزن ہے جس نے اقامت پڑی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کدھر سے بھول گیا کیا وہ اس کو لکما نہیں دے سکتا ہے بتا نہیں سکتا تو کیا کوئی کونے میں یا پیچھے آدمی ہے وہ لکما دے سکتا ہے اور جو آدمی امام صاحب کے پیچھے ہے اس کو معلوم نہیں ہے وہ امام صاحب سے کم علم رکھتا ہے اور وہ امام صاحب کے پیچھے اقامت پڑ سکتا ہے یا ان کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ <تصفح> کی دلچسپی کا اظہار مجھے لگ رہا ہے اس کوشچن سے ماشاءاللہ اللہ چلیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا جواب ہیں اور شریعت متحرہ کی کیا تعلیمات ہیں دیکھیں یہ دو سوالات پوچھے ہیں جی پہلا سوال ہے لطما دینے سے متعلق جی تو لطمہ دینے کے متعلق جیسا بہت سارے اصولوں وابطے ہیں لیکن ایک بہت ہی موٹا سا اصول ہے بہت واضح اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ایسا ہر شخص رکمہ دے سکتا ہے کہ جو امام کے ساتھ اسی جماعت میں شامل ہوا امام کے ساتھ جو بھی جماعت کے اندر شامل ہے اس نے نیت بادی ہوئی ہے وہ امام کو لکما دے سکتا ہے تو پہلے تو یہ کہ جس رمضان میں انہیں موقع دیا جائے جو امام کے پیچھے سامنے یا آفس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نہ ہو یا انہیں نہ آئے تو کوئی بھی نمازی وہ پونے میں کڑا ہے یا وہ سائڈ میں کھڑا ہے یا پیچھے کھڑا ہے یا پچھلے چوپوں میں کھڑا ہے اس کے بعد ہو سکتی ہو تو وہ امام کو لکما دے لیکن یہ ضروری ہے کہ یارب پنٹری سے بات کر رہے تھے اس پہ ارض کر رہا ہوں کہ لکما پڑھ کر دینا جائز نہیں ہے یعنی کہ قرآن آپ نے پکڑا ہوا اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے لکما دے رہا ہے اصول ہے لکما جو ہے وہ یادداشت کی بنیاد پر دیا جائے گا پڑھ کر نہیں دیا جائے گا اور کوئی بھی لکما دے سکتا ہے اچھا بال وقاص حافظ ہوتے ہیں پچھلے دنوں ایک میلہ ہی ہوئی تھی کہ وہ جو سامے صاحب کھڑے ہوئے تھے جنہیں के دینے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا تو وہ پانی پینے امام شروع ختم کرنے کے بعد سورت شروع کر دیج شروع کر دی, شروع کر دی اور اس میں بھول گئے اب انہوں نے تھوڑا سا لکما دے دیا جناب وہ جماعت میں شامل نہیں تھے پانی پیتے بھی لکما نہیں دیا انہوں نے جماعت میں شامل تھے نہیں تو ایسا شخص جو جماعت میں شامل نہ ہو اگر چک اس پر ٹائٹل ہو تھانے کا یا کا وہ اگر لکما دیتا ہے تو امام نے اگر لے لیا تو امام کی نماز بھی گئی اور مقتدیوں کی نماز بھی ہو جائے گی دوسرا سوال ان کا تھا اکامت کہنے سے متعلق تو اکامت کے لیے دیکھیے ایک تو شرط یہ ہے کہ فاسک نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے تلفظ درست ہوں تو اگر اس کی داڑھی پوری ہے اور تلفظ درست ہے اور مؤذن اگر ہے تو اسے اجازت لے لے بعض مساجد میں موزن ہوتے ہی نہیں اصلاً امام ہی ہوتا ہے صرف تو وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی مختلف آ جائے تو وہ دے سکتا ہے تو ایک طریقے فاسک نہ ہو دوسرا تلفظ درست ہو تو وہ اکامت کہہ سکتا ہے ماشاء اللہ مرحبہ ایک اور کوشچن مفتی صاحب آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں جی علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام فراز اختاری ہے میرے کو یہ سوال کر رہا ہے کہ حق مہر شریعت شریع شریع کے طور پر حق مہر کیا ہونا چاہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شرعی مہر دیکھیں حق مہر کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ تو شریعت کی طرف سے متعین ہے اچھا تقریبا دو تولہ ساڑھے سات ساڑ ساڑ ماشے چاندی ہم اس سے کم نہیں ہے سب سے صحیح لیکن جو اس سے زیادہ کی مقدار ہے اب یہ جو دو تولے ساڑھے سات پانچ چاندی ہے بشکل مشکل ہے تین ساڑھے تین ہزار روپے کا بنے گا آج کے حساب سے صحیح. تو کم از کم اتنا ہو اس سے کم نہ ہو وہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت پینتیس روپئے ہوگی ہو سکتا ہے کسی زمانے میں 33 کی کلو بھی ملتی ہو تو لوگ تینتیس روپئے ایسا کرتے تھے دو تولہ ساڑھے سات گرا ساڑھے سات معاشد چاندی کو فالو کرنا ہے اس سے زیادہ فریقین جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں البتہ اتنا رکھا جائے کہ جس کا دینا دشوار نہ ہو okay. کہ بعض روایتوں میں ارشاد ہوا کہ با برکت بیوی بی وہ ہے جو شوہر کے لیے آسان ہو Ananda. اور انہوں نے اس کی ایک شرح بیان کی کہ آسان ہونے کی وجہ سے مختلف توجیات ہو سکتی ہیں ایک توجی یہ ہے کہ اس کے مہر کی ادائیگی شوہر پر آسان ہو ماشاء اللہ مرحبہ ماشاء اللہ اچھا مرضی صاحب یہ ارشاد فرمائیں یہ جو یعنی بزرگوں کے تذکرے کے حوالے سے ذہن میں سوال تھا کہ بزرگوں کے تذکرے کی کیا اہمیت ہے اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یعنی جو پیر کے لیے خصوصاً مرید کا جو مرید کے لیے جو پیر کا تذکرہ ہے اس کے حوالے سے بھی جو آپ مدنی پھول دینا چاہیں کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ یعنی آتے ساتھ ہی مبارکباد بھی دی تھی اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا تھا تو میں چاہوں گا اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا اور جذبات کا بھی اظہار فرما دیں دیکھیے جتنی بھی دیک ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں نا جی جی اخلاق و آداب سے متعلق جو بھی کتابیں ہیں تشوض جی سے جی متعلق کتابیں ہیں جی, جی تو وہاں پر صالحین کا جو تذکرہ ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے بلکہ میں پڑھ رہا تھا اتحافات متفقین احالعلوم کی شرح ہے جی جی تو اس میں علامہ زبیدی رحمتہ اللہ تعالی شروع میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ علم کی شرح کیوں لکھی اچھا بھائی طویل شرح آر تصلوں میں جی جی تو پہلی وجہ یہ بیان کی کہ صالحین کا جو تذکرہ ہے وہ نصیب ہو جائے اللہ اکبر جب مسلمان پر کام کریں گے عنوان پر کام کرنے کی بنیاد پر صالحین کا جو ہے وہ تذکرہ پڑھیں گے سنیں گے تو صالحین کا جو تذکرہ ہے وہ بھی نیکی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پھر امیر اہل سنت جیسے شخصیت جو ہے نیکی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ان کی جو ہے وہ ان کا کام کتنا عظیم ہے الحمد جانے اس کے کتنے پہلو ہیں کتنے زاویے ہیں کتنے کوشے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور کچھ جو ہے وہ حوادثات کا بھی اس میں عمل دخل ہے جی آج تک سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں مامے سنت وزیر سرانوں کو یہ چھپی نہیں hmm. کیا تھا کہ ایک عرصے تک اور خاص طور پر قیام پاکستان جب ہوا اور علماء جو ہے وہ کچھ یہاں آ گئے کچھ وہاں رہ گئے پھر جو ہے وہ قدم جوانے میں ٹائم لگا پھر جی مدارک قائم میں ٹائم لگا تو ایک مقسی سے رہی وہاں میں نے سننا شخصیت اس مقفی رہنے سے جو ہے وہ بھی ہو گیا اور سامنے آئے تو شخصیتوں کے جو نمایاں پہلو ہوتے ہیں وہ سامنے لانا ضروری ہے hmm. تاکہ ان کی مثبت پہچان سامنے آئے ماشاء اور جب کوئی شخص جو ہے وہ معذہ دینی ہے مقتدہ ہے تو مقتع کے اندر جو اچھے اور صاف پائے جاتے ہیں جو اس کے اندر باتیں پائے جاتی ہیں جی جی وہ باتیں جب بیان کی جائیں گی تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اقتدا کریں ان کے اقتدا کرنے والوں میں اضافہ ہو پیروی کرنے والوں میں اضافہ ہو علی اللہ, اللہ, اللہ کا جو پیٹرن رہا ہے وہ کیا رہا ہے انہوں نے کبھی نہ تلوار اٹھائے اٹھا کر لوگوں کو کہا کہ گنا چھوڑ دو ورنہ جنا سرکار دیں گے علی اللہ کا جو پیغام ہے محبت اور عقیدت سے پہلا اللہ تو جب علی اللہ کے مثبت پہلو بیان کیے جاتے ہیں ان میں پائے جانے والے استاد بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے دین ہی کو تقریبت ملتی ہے اللہ اور لوگ دن کی طرح راغب ہوتے ہیں جی جی اب دیکھیے آپ آج بھی نہ جانے امیر علیہ سند کی شخصیت کے کتنے ہی ایسے گوشے ہیں یہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدنی چینل کی مہربانی ہے اللہ امیر علیہ سنت کے کمرے سے شروع کرتا ہے نکل رہے ہیں ورنہ ایک حسرت ہوتی تھی کہ یار ہم جو ہے وہ امیر سنت کا جو کمرہ ہے وہاں تو پہنچ جاتے ہیں اس کے سادگی دیکھتے ہیں کاش یہ حال اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا تو لیکن خیر وہ کتنے منٹ کا دکھاتے ہیں اور وہ دور سے بیٹھ کر دیکھنا اور ہوتا ہے پاس سے بیٹھ کر دیکھنا ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے ایسے گوشے ہیں امیر اہل سنت زیادہ بطاثم علیہ کی شخصیت کے آپ یہ سمجھیے کہ لوگوں کے پاس تھوڑی سی شہرت آتی ہے وہ پھول جاتے ہیں ان کا مزاج بدل جاتا ہے ان کے مقاصد بدل جاتے ہیں لوگوں کے پاس جو ہے تھوڑا سا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے وہ نہ جانے اس ہجوم کو دیکھ کے کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جی شہرت اتنی آئی کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہجوم اتنا آیا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا جو مقاصد ہیں ان کے تقمیر اتنی ہوئی کہ انسانے جو ہے کوشش سے باہر ہے لیکن میرے اہل سنت کے جو مقاصد ہیں اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا آن, اللہ ان کی طبیعت میں وہی سادگی رہی وہی ان کے رہی ان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے جی جی وہ ہے شریعت کے پیچھے چلنا الحمد اللہ, اللہ, اللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیا بات ہے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے کسی بھی نظام میں کسی بھی جگہ اگر مجھے کوئی شریک خامی نظر آئے گی تو میں اس شریف خامی کا نشان نہیں کروں گا اور اگلے دن وہ ہو جائے گی سبحان اللہ, سبحان اللہ! شاید کسی اور مذہبی تنظیم میں ایسا سوچنے کا موقع بھی نہ ملے اللہ اکبر دیگر جگہوں پہ جو ہے وہ اہل علم تک جو ہے ان کو عزت نہیں دی جاتی اور وہ نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں یہاں ہی ہی ہی ایسا نہیں ہے یہاں جو Allah ہے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم علماء کے پیچھے ہیں Allah تو تمیر اہل سنت جو ہے ان کی سب سے خصوصیت ہے دی دی کہ وہ شریعت کے پیچھے چلتے ہیں شریعت کی تعلیمات دیتے ہیں Allah اور Allah سچ بات جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں نہ ان کے اندر مداحنت ہے نہ ان کے اندر جو ہے وہ ایسے مسریت پسندی ہے نہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی کا معاملہ ہے وہ کے سچے سننی رزوی ہیں اور ان کی تعلیمات کتاب کی طرح ہیں اللہ اکبر خوب ہے خوب, خوب ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عزمتیں دے ماشاءاللہ اللہ آپ نے اپنے یعنی بابرکت اور علمی اور پرمز انداز میں الحمد ہماری امیرہ علیہ سنت کا تذکرہ فرمایا اور ان گوشوں کی طرف توجہ دلائی جو آپ نے اپنی عالمان نظر سے بھی ماشاءاللہ مشاہدہ کیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جزاک اللہ خارن و احسن جزا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جی الحمد اللہ دار الفتہ اہل سنت کا تو سیگمنٹ اور جو یہ حصہ ہے آپ نے ہمارے سلسلے کا یہ تو دیکھ لیا اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور اس تیاریوں کے معاملے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا تعارف بھی پیش کیا کرتے ہیں کل بھی آپ کی خدمت میں یہ پیش تو کی تھی لیکن تعارف پیش کرنے سے رہ گیا تھا چلے گیارہ تج کل بھی کر لی تھی آج بھی کر لیں اور پھر ہم چلتے ہیں آج کے اس سیگمنٹ کی طرف کہ ایک کتاب کا تعارف ماشاء اللہ چلیں جی آغاز کرتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس کتاب کو تعارف پیش کرنے کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فائدہ ان پریشان حال اور کنفیوز لوگوں کو ہوگا جو کسی بھی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آصف جنات اس طرح کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے یا اندر, اندر وشوسے آتے ہیں اندیشے آتے ہیں ڈر لگتا ہے تھر تھراہٹ ہو جاتی ہے اور بلکہ میں وہ کشمیر سے میرا تعلق ہے میں وہاں گاؤں گیا ان کا اپنا سٹائل ہے وہ کہتے ہیں بھاری یہی تھی وہاں مجھے تو لگتا ہے ہر جگہ ہی بھاری ہے اور ہر شخصی ہر دوسرا شخصی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آصف یا جنات کا معاملہ وہ ہوگا وہاں یہ میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں تو وہاں شاید اس طرح کی کوئی نفسیاتی کیفیت ہے تو اس طرح کی معاملات بھی ہوں یا واقعی معاملات ہوں تو انشاءاللہ جو مدنی پھولیں بہت رہنمائی ملے گی اور یہ اس کتاب کی تاثیر اور فائدے کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے میں ایک اقتباس پڑھ رہا ہوں پیج نمبر ون ہے صفحہ نمبر ایک ہے ہمارے مکتبت المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے المدینت العلمیہ نے اس پر کام کیا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ طالب فیضان سنت جلد اول کے صفحہ تین سو پر لکھتے ہیں تھری ہنڈریڈ تین سو پر لکھتے ہیں قاضی علی بن حسن خلعی کی سوانح حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے اب یہ تھے بزرگ اور جنات آتے رہتے تھے ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے ان کی وجہ پوچھی جب دوبارہ آئے ہوں گے تو اس کی وجہ پوچھی کہ بھئی آپ آئی نہیں کیوں نہیں آتے ریگولر آتے تھے باقاعدگی سے آتے تھے اللہ اللہ اللہ, اللہ کچھ اور بھی آ گئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری وائس میری آواز ساری حضر بارگاہ ہو رہی اللہ اللہ وائس میں جاری رکھتا ہوں انشاءاللہ جیسے ہمارے سائیں بھائی کنیکٹوٹی اسٹیبلش کرتے ہیں رابطہ باہ, قائم کرتے ہیں تو آ, ہم جو ہے انشاءاللہ شاء صاحب سے بھی مدنی پھول لیں گے اور چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور چمکتا دمکتا رکھے امیر اہل سنت کی محبت سے مالا مال رکھے مجھے بھی ان کے صدقے یہ نعمت نصیب فرمائے ہم قاضی علی بن حسن خل علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ واقعہ عرض کر رہے تھے کہ جنات آتے رہتے تھے اور گیپ آ گیا ایک مدت میں یعنی کہ ایک مدت تک نہیں آئے تو جب پھر اب حاضر ہوئے تو پوچھا گیا مرحبا تو یہ مدین مسجد کے اندر جو اس وقت ماحول ہے ان کو درو شریف پڑھائیے یہ باپا توجہ دلا رہے ہیں کہ وہاں پر چونکہ بعد اسلام نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہوں گے تو وہاں پر ماحول جو ہے نا وہ ان کو نماز پڑھنے میں تشویش نہ ہو ٹھیک ہے احمد بھائی لبھائی ماشاء اللہ یہ سلائی بھائی بیٹھ جائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ان کو باپا کا مدنی پھول جو نگرانی شورا کے زبانی ملا ہے یہ انہوں نے سمجھ لیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے آج یہ چھبیسویں کی رات میں بیٹھ گئے ہیں اب یہ بیٹھے ہوئے مذاکرے کا بھی سلسلہ شروع ہونا ہی والا ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو ایسا سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنے ہاتھوں ہاتھ جو مدنی پھول دیا گیا اس پر عمل بھی کر لیا ہے علی الحبیب سلو محمد اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میل سنت مدنی مذاکرے میں آنے کی جو نیتیں ہیں وہ نیتیں کریں گے میرے پیارے اور میٹھے مدنی چینل پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں دنیا بھر میں ہیں اس وقت آج مدنی مذاکرے میں شامل ہیں یقیناً آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں رمضان و مبارک کی ساعتوں کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر یہ غلام رسول بھائی آپ دورہ کنٹینیو کر دو باپ یہاں اہیت کر لیں تو میں بہرل یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا تو یہ پیرا چلے میں پڑھتا ہوں قاضی علی بن حسن خلعی کی سمان حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے تو اس سے اب نظر لگا لیں کسی فائدے والی کتاب ہے یہ اچھا اور سنیے میرے امیر علیہسنت کا ایک اور اقتباس اسی کتاب میں نقل کیا گیا ہے وہ بھی فیضان سنت کے جل اول کے صفحہ تین سو تینتیس پر ہے دو فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید مرغ رکھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا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 ان اسلامی بھائیوں کے لیے ان گھرانوں کے لیے کتنا زبردست مدنی پھول ہے کہ جو مختلف وجوہات کی بنا پر یا تو علاقے کا ماحول ایسا ہے یا بچپن سے پڑھتے سنتے اس طرح کی باتیں آئیں اور اس وجہ سے ان کو اندیشے آتے ہیں ڈر لگتا ہے یا انہیں ایسا فکر ہوتی ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا جادو کا معاملہ جو ہے وہ بس ان کے ذہن میں آ جاتا ہے خیال بس جاتا ہے کہ جی جادو ہو گیا ہوگا جنات آ گئے ہوں گے ترکیبیں ہو ہوں گی طرح کی تو ان کا یہ کتنا آسان اور سادہ حل ہے اور دیگر جو علاج اور جو حل उनका ان کا عظمت کا انکار نہیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم جسے کمزوروں کے لیے کتنا آسان اور سادہ حل ہے یہ تو اس کتاب کی حفاظت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے اور ایک بہت پیارا حکمت بھرا مدنی پھول اور بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں رات بسر کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ کی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے اور اسے اس سے کچھ تکلیف پہنچے پہنچ جائے تو وہ خود اپنے ہی کو ملامت کرے تو اس کے علاوہ اس میں اور یعنی صبح شام پڑھے جانے والے کلمات بھی ہیں یہ تو وہ فائدے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہر گھر کی ضرورت اور ہر گھر میں یعنی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان صفحات سے اس کے علاوہ یعنی بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو انشاءاللہ ہمارے انشاءاللہ یعنی جو ہماری نظریات ہیں ان کی بھی اصلاح کرے گی بعض وسوسیں ہیں ان کی بھی کاٹ کرے گی تو یہ اس میں یہ معلومات بھی ہیں اسلامی معلومات بھی ہیں مثال کے طور پر جنات کون ہیں جنات کس دن پیدا ہوئے جنات کی طاقت کے بارے میں بھی اس میں جو ہے بیان موجود ہے جنات کی تعداد کا تذکرہ ہے جنات کہاں رہتے ہیں اور جنات جی جنات کہاں رہتے ہیں یہ بھی ان کی کالونی کہاں ہوتی ہے یوں سمجھ لیجئے اور جنات کی مختلف شکلیں یعنی کس کس طرح کے جنات ہوتے ہیں کس کس طرح سے کس کس شیپ میں ہوتے ہیں اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنات تہجد گزار بھی ہوتے ہیں تو تہجد گزار جنات کا بھی تذکرہ ہے اور مزید کی بات بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جنات کے شر سے بچنے کے طریقوں کا بیان بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے اور جنات سے جن لوگوں نے نجات حاصل کی ہے ان کا بھی الحمدللہ اس میں بیان موجود ہے تو مکتبۃ المدینہ کی شاع کردہ ہے المدینت العلمیہ جیسا دعوت اسلامی کا مستند ادارہ اس نے اس پر کام کیا ہے تو سائیں بھائی اسے ضرور حاصل کریں اور پڑھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ کی کاٹ کا بھی سامان کریں امیر اہل سنت الحمدللہ مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لے آئے ہیں اور نشست پر بڑا جوان بھی ہو چکے ہیں تو حسب معمول انشاءاللہ اللہ اب موقع ہے موتکفین اسلامی بھائیوں کے تاثرات کا انشاء اللہ تعالی زوجل آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں موت فیضان مدینہ کے موتکفین اسلامی بھائیوں کے تأثرات اللہ اکبر یہ بھی ذوق قبضہ مناظر ہیں الحمدللہ للہ مدینہ کے بھی بہرحال اللہ اکثر سبحان اللہ جہاں جی پہ راہ منتری کی نظر رکھدان تاری پہ راہمتری کی نظر رکھدا رسول بھائی دکھا رہے تھے پیش خدمت ہے ہاں لوگات میں باور مدینہ کراچی کرنگ کی نمبر سے آیا ہوں آج تک میں نے پورے روزے رکھے تھے تیس روزے استقاب کی برکت سے میں نے پورے روزے رکھے ہیں میری ماشاء پوری نمازیں جاری ہیں ترابی ایک دن چھوٹی اور کسی کی مرید نہیں تھا آج باپا کے مرید بن گئے اور یہی دعا ہے کہ اللہ سے کہ باپا کا ہاتھ ہم پر سلامت رہے میں ریاست ڈی ایس پی بلوچستان پولیس سے تعلق رکھتا ہوں کوئٹہ سے آئیے دس دن اتفاق کرنے کے لیے تو پاپا جب کو اس سے پہلے ٹی وی پر دیکھا تھا لیکن آج یہی نصیب ہوا کہ ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے ان کی تقریر ان کی باتیں سننے میں سادہ نصیب ہوئی ہے مجھے باپا کی واد بڑی پسند آئی کہ جب حاجی عمران اور باپا جب تشریف لائے کہ میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات نہیں کر سکتا مدنی مذاکروں کو اہمیت دی تو میں یہ دیکھ کر بڑی میرے دل کو خوشی ہوئی کہ باپا عظیم ہستی عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی جو عام اسلامی بھائیوں سے بھی معذرت کر رہی ہے کہ ملاقات نہ کی جائے تو مجھے بڑی دل کو خوشی ہوئی میرا نام غلام علی ہے باپا جان کا فیضان ہے جو آج دعوت اسلامی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں آ رہے ہیں داڑھی رکھ رہے ہیں امامہ شریف اپنے سروں پہ سجا رہے ہیں سنتوں پر عمل کر رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں پر فضان مدینہ میں احتقاف میں بیٹھیں گے آ کر اور اس طرح سے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے سنتوں پر عمل کریں گے یہ باپا جان کا اور دعوت اسلامی کا احسان ہے ہم پر کہ ہم فلمیں ڈرامے گانے باجے وغیرہ دیکھا کرتے تھے میرا نام عبداللہ ہے عبداللہ تاریخ پیچھے والی لائف میں اور اس لائف کا کمپیرزن کریں تو بالکل ہی ٹوٹلی چینج ہے میں نے انگلش کی ہے تو ساری زندگی کی تعلیم میں اگر ایک سائڈ پہ رکھ دوں تو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے کچھ بھی نہیں آتا برزن کریں دنیا کی تعلیم کا اور یہ دنیا دینی تعلیم کا تو دنیا کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے جو کھانا ہم سب اجتماع والوں کے لیے ہوتا ہے وہی امیر لسنت بھی ہمیں ہمارے ساتھ وہی کھانا کنالاتے ہیں اور بڑے آجی اور بڑے سارے سب کو محبت بڑے انداز سے اسلامی بیگ ساتھ چلاتے ہیں تو الحمد للہ میں اس سے بڑا متاثر ہوں اور بابا جانے کی آجی دیکھ کر میں تو یہ نہیں کہوں کہ واقعی وہ امیر لسنت ہے زندگی ہے تو اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے مجھے ایک مرض لائق تھی جس کا علاج کرواتے کرواتے چھ ماہ گزر گئے جو کہ الحمدللہ اللہ یہاں آنے سے ختم ہو گئی ہے جب آ رہا تھا یہاں میرے ساتھیوں نے مجھے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں تو میں نے عرض کی میں مرشد پاک کلموں میں جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا وہی جو سب زمامے والے ہیں میں نے کہا ہاں کہتے ہیں بیمار جو ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹروں کے پاس لیا جاتا ہے تو آپ کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں میں نے ان کو اس شہر میں ان کا جواب دیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہم نے پڑا تو کسی اور ماحول میں لیکن جب ہم یہاں آئے تو بہت اچھا لگا یہاں کا ماحول اور انشاءاللہ ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے دس روزہ اعتکاف کی نیت سے ہم یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ سیکھ کر ہی جائیں گے میرا مدرسہ تو کہیں اور تھا لیکن دعوت اسلامی سے دعوت اسلامی میں آ کر میں نے سنت زیادہ سیکھی نماز کے طریقے سیکھے نماز کے فضائل سیکھے ایک دن بیٹھا اور بابا جی کا بیان دیکھا تو میرا بھی دل کیا یہاں پہ آنے کا الحمد للہ یہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی بہاریں ہیں اعتقاف کی بہاریں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدری ماحول پر استقامت عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کا جذبہ اس سے ہمیں نصیب ہوتا ہے یہ جو ہمارے تاثرات چلتے ہیں انہوں نے بیٹھ کر تسلی کے ساتھ کوئی دو مدنی پھول بیٹھے دیکھے سنے اور فرق ہمارے سامنے آئیے کچھ اور تاثرات بھی دیکھتے ہیں اِس میں یہ تاثرات سے ایک یہ بھی ذہن بن رہا تھا کہ الحمدللہ مدنی ماحول کی جو ایک کشش ہے مخصوص اور جو احتکاف کے معمولات ہیں ان کی بھی ایک اپنی مخصوص کشش ہے اور یہ الحمدللہ للہ اسلامی بھائیوں کو یعنی کھینچتے ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں اصل میں بس یہ ہے کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کوئی آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں تو پاتے ہیں اور بعض آتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں لیکن انہیں سیراب ہونا نصیب نہیں ہوتا اور کوئی آتے ہیں کہ وہ غوطہ لگاتے ہیں اپناتے ہیں پاتے ہیں الحمد للہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے حقیقت تو یہ صاحب اس میں اپنی ذاتی کوششوں کا بھی بہرحال ایک کردار ہوتا ہے کہ کتنی دلجمعی کے ساتھ اور کتنی دلچسپی کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی یہ سمجھ لیں یہ ان پٹ یا اور اپنی طرف سے یہ چیز ڈالنی ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ نتائج برآمد ہوتے ہیں اگر یہ سائیں بھائی یکسوئی ہو جائے یہ جذبہ بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں دل جمعی جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ از وہ نتائج دیکھیں گے کہ ان کی توقع سے بڑھ کر ہوں گے اللہ مگر اس میں یہ نا کہ یہ مستقل آنا پڑے گا صرف ایک دفعہ آ جانے سے اب جیسے کہ یہاں ہیں جی جی تو یہاں ہیں تو اب جب یہاں سے آخر تک یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے اجتماع میں شرکت کرتے رہنی ہے ان یہ آج چھبیسویں شریف اور امیل سنت سے عقیدت و محبت کا اظہار اس انداز سے کیا جا رہا ہے ایسا یہ تاثرات جو آپ فرما رہے تھے وہ تیار ہیں تو آپ اگر اجازت دیں تو پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت جی دی چلا دیں بسم اللہ والحمدللہ للہ والصلاة والسلام وسلام رسول اللہ بانی دعوت اسلامی اہل سنت کی اور احیاء سنت کی عالمی تحریک کے بانی حضرت مولانا ابوال بلال محمد الیاس اختار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 اور بعد میں باہری شریعت سے مسائل کا سیکھنا اور مسائل کا سکھانا کہ ساری زندگی یہ حضرت الیاس قادلی صاحب دامس برقاتم الیہ کا مشن رہا ہے مدنی جلد کے ناظرین یہ وہ مسجد ہے جو امیر سنت اپنے مدنی مذاہرے میں فرماتے رہتے ہیں کہ بدامی مسجد آج ہم ان سے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 ہم اس میں مزاق میں اڑاتے تھے مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ آج اتنی عزت تھی کہ پوری دنیا کے اندر پھیل کے بہت اچھا وقت گزارا اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنا نیک بنایا کہ لاکھوں آدمی ان کے پیچھے ہیں بچوں بچوں کو امامہ پہنا دیا نماز پہ چڑھا دیے پرانی دینی تعلیموں میں چڑھا دیے پر ہم ادھر کے ادھر ہی رہے کیا لاکھوں آدمی جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو آپ اپنے بچپن کی یاد کی ایک تصویر کے لیے ہم کو ادھر ہم آپ کے پاس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 اور مزید اللہ تعالیٰ اور جد دے گا ان کو میرا نام داود آجی عبداللہ خستہ ہے میں گوگلی سے بات کر رہا ہوں یہ درس وغیرہ دیتے تھے اس وقت میں چھوٹا تھا سبھی سے میں دیکھ رہا ہوں ان کو بہت نیک تھے بہت اچھے انسان تھے یہ جاتے نور مسجد نور مسجد میں درس درد دیتے تھے اور کوئی بھی بند چوک آئے یا ان بچوں کو جو لڑائی جھگڑا کرے یا مستق میں ان کو سمجھاتے تھے اور بہت اچھی طرح درد دیتے تھے جب انہوں نے جھوڑوں کا کام کرتے تھے ملازم کرتا تھا تو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 یہ بادامی مسجد یہ بہت چلیں باپا سے کچھ بادامی مسجد کے لیے بھی مدنی پور لیتے ہیں کہ یہ بادامی مسجد کا باپا کی زندگی سے کیا ایسا گہرا تعلق ہے ہمارے اسلامی بھائی بادامی مسجد پہنچے وہاں کے پرانے پرانے لوگوں سے تاثرات لے رہے ہیں ایک اور بھی میں نے وہ دیکھے تھے تاثرات وہ کہہ رہے تھے وہ سولہ سال کی عمر کا تھا اس وقت باپا نے میرے ساتھ وہ اپنے شاید ان کو مل جائے ہمارے اسلامی بھائی کو سولہ سال کی عمر مجھے سولہ سال کی عمر تھی پندرہ سولہ سال کی عمر میں اس وقت مجھے میرے سونے باپا نے یہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ تعلقات ہوئے تھے اور بڑے پیارے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا ملے تو مجھے بتائیے گا جی بہتر <coughs> اس میں تاثرات دے کر آئی صاحب میرا ذہن یہ آ رہا تھا کہ مسجد بھرو تحریک یہ باپا کا غالب بہت پرانا جی ہاں یہ جو عرض ہے نا یہ تھا یہ ساتھ میں ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی یہ ہم سب کے لیے مدرف بھولے بلکہ آج آج تو اللہ کی رحمت سے آج جتنے بھی اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں ہم سب کو چاہیے کہ امیر سنت کے بچپن کا یہ انداز یہ دیکھیے یہ بچپن کا انداز یہ چالیس چالیس پینتالیس پینتالیس سال پرانی باتیں بتا رہے ہیں کو پچاس سال پرانی باتیں بتا رہے ہوں کہ یہ میرے مجھے ایک ملے تھے اسلامی بھائی جی جی وہ پاپا کے پرانے تھے نا یہی کہتے تھے کہ بچپن میں ہم لوگ گلی میں کھیلتے تھے تو یہی ہوتا تھا تو لیکن یہ یہ ہمارے جو اس کو جو یہ پلے کارڈ لے کر یہ کارڈ لے کر یہ جو کھڑے نا ہمارے مدنی منہ مدنی منیا ان کے والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے ہم سب کے لیے اس میں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور ہم سب کو کس لائن میں آنا ہے صحیح یہ لائن بتائی جا رہی ہے ہم کو ہماری آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جاسکا جھنڈا بپا کے ہاتھ میں آج منفرد نظر آ رہے پہلے کی نسبت کوئی کچھ اور ہے آج بپا کے ہاتھ میں جھنڈا منفرد نظر آ رہا ہے آج تاریخ بھی ہمارے لیے الوکی ہے نا جی کچھ تھوڑا آپ اگر اس جھنڈے کی بھی تاریخ بتاؤں پہلے نہیں وہ حمد و سلا تو یہ سب